الحمد لله نحمده ونستغيله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرويا فصنا ومن سيعة عمالنا من يعدل الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ليت بي من يشاء ويهدي إليه من ينهيب قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما المحسنين قال الله تعالى جاهدوا في الله حق جهاده واجذباكم واجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وصمّاكم المسلمين محترم بھائی اور دوستو یہ ای چند آیتیں میں نے پڑھ لی جو کہ اللہ کا تعلق حاصل ہونے کے بارے میں ایک اصول کی وضاحت میں ہیں اور اس اصول کو کہتے ہیں مجاہدہ لی آئے جب پڑی تو صفحہ بایا گیا ہے کہ اللہ تو میں شاہی وہی میوں لی اللہ تو بارہ تعالی جس کو چاہے اس کو چل لیتا ہے اپنے لیے اور رنوائی کرتا ہے اس کی جو کرتا ہے رجوع اس کی طرف so اس میں اللہ کے تعلق کے کہ دو ترتیبیں بیان ہوئی ہوئی ہیں ایک کو کہتے ہیں ترتیب اجتبا اور ایک کو کہتے ہیں ترتیب عنابت ترتیب اجتبا یہ ہے کہ بغیر مجاہدے بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چن لے اور آدمی کا انتخاب کر لے تو اجتبا جو ہے یہ اجتباع ہوتا ہے ہم علیہ لمس اسلام کا کلی طور پر اجتبا ہے امیال مسلاد اسلام کا انتخاب اکولی طور پر اجتباع ہے سلیکٹڈ وہ منتخب لوگ ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ امیال مسلاد السلام جو ہیں یہ معصوم الخطا ہیں ان کا باطن ان کا نفس اس میں سویرا کبیرہ گناہوں کا مادہ نہیں ہے سبیدہ سبیدہ سنجیدہ کبیرہ گنا اختہ طلب ان میں نہیں ہیں اور وہ سنگیدہ کبیرہ گناوں سے محفوظ کیے ہوئے ہیں اور ان کی یہ حفاظت اور یہ عصمت اور یہ معصومیت وہ نبوت سے پہلے بھی ہے اور نبوت کے بعد بھی ہے ہمبیال احمرات اسلام جب دبی نہیں ہوتے ہیں بچپن میں ہوتے ہیں نومری میں ہوتے ہیں جوانی میں ہوتے ہیں جس جگہ پر بھی نبو سے پہلے ہوتے ہیں وہ خطاؤں سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو عام طور پر آج, دور کے, آج کے دور کے لحاظ سے اس بات کو دیکھا کرتا ہوں کہ ایک چیز ہے اس بسٹاس اس بسٹاس کیسے کہتے ہیں ڈاکٹر فرید صاحب ایک مادہ مٹھیل ہے مٹیریل ہے جس سے چھتیں بنتی ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے جی اس کو آگ نہیں لگتی ہے آگ نہیں لگتی اس کو آگ پر رکھا رہے وہ کاغذ کی طرح ہے لوہے پیتل تانبے کی طرح نہیں ہے اس کی چادریں بنی ہوتی ہیں مادہ ہے کاغذ کی طرح لیکن آگ نہیں لیتا ہے آگ اس کو نہیں لگتی ہے تو اس کا آگ لگنے کی اس کے اندر آلات ہی نہیں ہیں تو یہ مثال ہوتی ہے مسلاۃ اسلام کی کہ وہ جیسے بساس بس کو آگ میں ڈالا جائے اپنی حیثیت باقی رکھتا ہے آگے اس پر کچھ اثر نہیں آتا اس کی یاد بہتر ہے ایسے گرد و پیش کا ماحول اور گناہ کے آلات یہ ان کو پھسلا کر ان سے گناہ وزیرہ قبیرہ نہیں کروا سکتے بعض لوگوں نے بعض غیر محتاط تفصیلیں پڑھی ہوئی ہوں گی اور روشتی وہ کہیں گے کہ یہ رشتی علیہ السلام نے آدم کو قتل کر دیا آدم علیہ السلام نے گندم کھا دیا کھا لیا علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے اور ان کو اللہ تبارک نے پانی میں گرا کر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو ایک خطائیں جو ہے ان کو کیا توجہ کریں گے یعنی ان, ان کی آب کیا آپ جسٹیفکیشن کریں گے اور آپ لوگوں ہے کیا اردو کے منتقل اردو کے دلائل فارسی جو مہاراشٹری سرمایہ تھا اس سے پہلے لوگ فارغ ہو گئے ہیں عربی کے الفاظ میں فارسی کے ماہوروں میں اور دانشوری رومی و غزالی میں نا جی اور حافظ و شادی میں کیسے بات کیا کرتے تھے اس سے فارغ ہے آپ لوگ سرمایہ کتابوں میں کہ آپ لوگ کیسے جسٹیفائی کریں گے وے آر یوزیفائی آپ اس کو اس چیز کو کھانا رکھیں گے اور کیسے اس کو آگ و جانب کریں گے آپ دیکھی کرنے کا طریقہ ہے ایک فرض ہے ایک واجب ہے ایک سنت ہے ایک مصحب ہے ایک پہلے اولا ہے چار ترتیب میں دیکھی کرنے کی ہیں سرد کا کرنا لازم ہے انکار کوپر ہے ترک گناہ کبیرہ ہے مگر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے اور واجب کا جو ہے تارک فرض کی طرح یہ گناہ کبیرہ ہے فرق ہے کہ انکار سے کسی تعویل کے ساتھ آدمی کافر نہیں ہوتا انکار تعویل کے ساتھ کر رہا ہو تو کافر نہیں ہوتا پابندی فرض کی طرح یہ ہے تارک اس کا بھی گناہ ہے میں توبہ کے معاف ہوں سنو ترتیب جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وقت پر ادائیگی میں وقت پر ادائیگی نہ ہو سکی تو بعد میں اس کی قزا نہیں ہے بعد میں اس کی کضا نہیں ہے ورنہ پابندی میں یہی فرض کی طرح ہے اور تارک اس کا بھی گناہ کبیرہ ہے اور توبہ سے بغیر معاف نہیں ہوتا ہمارے مودی امین صاحب جو دایا پڑے ہوئے ہیں اور کمزور شرح بکایا پڑے ہوئے, ہوئے ہیں پریشان ہو گئے ہوں ضرور پڑیے ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ رہا ہے کس کتاب سے کس حوالے سے کہہ رہا ہے یہ بات تو نہیں ہو اسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علیہ الملامہ اور برکت سے معرومی ہے یہی باتیں ہیں جی اس کو جا خطرے جوڑا شو ہاں جی آپس کو ٹھیک کرے گا جنجال بن گیا اس سے ابھی جو جانو کیسے ٹھیک کریں گے کہ آم والی صاحب بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ کرک اس کا گناہ کبیرہ ہے اور آآ آآ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہدایا کرایا کرنے خیر کی لکھی ہوئی ہیں اس وقت یہ بات نہیں تھی اس لیے یہ, یہ, یہ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں اور یہ جو محققین مفتی اضرات ان کو اس بات, اس بات کا ان کو ادراک ہو گیا ہوگا اور باقی لوگوں کو اس کا ادراک ہوگا کہ کئی وہ کتابیں کرنے خیر کی لکھی ہوئی ہیں لہذا کئی کباطیں تھیں جو دور میں تھی نہیں ان کا خبر وجود ہی نہیں تھا لہذا علماء اس کو لکھ ہی نہیں سکے میں نے کیا کہ قضاء ہو جانے کے بعد اس کا اعداد نہیں ہے یہ جائے مجبوری قضاء ہو گئی ہے اور بجو قضاء ہو گئی اور اس کا اردا نہیں مقرر کیا گیا کسٹم ترک اور کستم دما میں ترک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کیسا ایک آدمی نے اعلان کر دیا کہ زور کے پہلے کی کے سنتے ہیں یہ تو سنتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا حالت سب بتاؤ موجود بدلہ صاحب دمام ترک سنتے مقدار کبھیرا ہے پھر بولا سمدرائے اور فاصل کسے کہتے ہیں جو اس سے گناہ کبھیرا ہوا ہو جس سے اور بغیر توبہ کے معاف نہ ہوتا خیر کے لکھی ہوئی ہیں تو دادا اس وقت دوام ترک اور اس کا غیر ضرور انہیں کہ اعلان کرنا اور تمام ترک جو ہے یہ بات نہیں تھی اس وقت جی. اس دور میں یہ بات نہیں تھی یہ تو الہاد اور فساد کے دور کی بات ہوئی اور مستحب جو ہے اس, کو اس, کو اس, کو اس کے کرنے میں بہت بہتری ہے یہ سلام آخر نے پوزیشن دیتے ہیں نا تو پھر ایک, ایک سطر جو ہے دیکھتے ہیں سادنی کی جب ٹیکس مکمل ہو جائے تو اس کی عادلیاں دیکھتے ہیں تو کیا دونوں برابر آ رہے ہیں لیکن ایک سال میں ایک جو کی ہوئی ہے اس کی ایک اس کی نائنٹی نائن پوائنٹ نائنڈنس ہے ہنڈریڈ پھر چیسوں کو دیکھتے ہیں ساری باتوں کو کھنگالتے کھنگالتے کنگالتے آخر میں پھر جو ہے اس پر فیصلہ ہوتا ہے تو مساحب کہی ہے کہ وہ قرب کے زیادہ کمال والے درجے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر ایک نیکی کا درجہ وہ کہتے ہیں فیل ہے اولا کہ جو مستحب میں بھی انتہائی خوبصورت ترتیب کو اختیار کرنا ہے اور جس وقت مستحب میں کمیال مسلاط اسلام جس وقت خلاف اولا پھیل کر لیتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ جو خطاب اللہ تبارک کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باقی لوگوں سے گناہ قبی ہو گیا ہو نسیان جو ہے بھول جانا کسی بات کو اور کسی بات کا خطا سے ہو جانا اس بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے ہی نہیں وہ تو گناہ ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ جو خطا اور نسیان ہے ارغت مولانا شیفی صاحب نے لکھا ہے کہ خطاء نسیان پر گرفت تو نہیں ہے لیکن خطا اور نسیان کے اسباب جو ہے خطا اور نسیان سے آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا لیکن خطا و نسیان کے اسباب سے بچا سکتا یہ بہت گہری تحقیق کی بات ہے خطاثان کے اسباب سے بچا سکتا ہے خیال خواستہ آدمی گاڑی چلا رہا تھا انہیں تکا گاڑی آدمی کو مار دیا دوسری گاڑی کو توڑ دیا تو ہلاک دیکھ کے پولیس والوں نے آ کر کہا کہ باقی خطا سے ہوا ہوا ہے ہلاک ایسے ہوئے ہوئے ہیں تاکیق دا. ہی معلوم ہوا کہ ساری آدمی رات کو سویا ہوا نہیں تھا سو بات کا جھگڑا ہوا ہوا تھا حالات کے پریشانی کے تھے اس میں عقل مندی کی بات یہ تھی کہ گاڑی نہ چلائے جنوں کا پیغام آیا کہ تیرے بیٹے کا جھگڑا ہوا ہے اور یہاں اس کے خلاف کیسے تو آپ جلدی آئیں کہ ہم اس کو فیصلہ کرتے ہیں تو میں ساتھ ساتھی نے کہا کہ یہ آ ڈرائیور کو بلائیں کہ وہ گاڑی چلا کر جائے تو وہ کیا جی؟ بس یہ ضروری کی سر میرے اشور آواز سے پورے کام نہیں کر رہے ہیں اور اس میں جب خدا نہ خواتین اپنے آپ کسی کو نقصان پہنچا دوں تو اس باپ کا ترک کرنا اور اس باپ کو درست کرنا تو میرے اختیار میں ہے نہ چاہوں اس لیے کہتے ہیں کہ مفتی چلتے چلتے فت نہ دے زور کا پیشاب آئے وہ نہ دے بھوک لگی ہوئی وفت بند تھے تھکاوٹ ہوئی اپنی مسنت پر اپنے استفتا پر جگہ پر آ کر بیٹھ کر فتح کر نکل رہا تھا میں مان کر فرض پڑنے کے بعد جلدی نکلنا تھا مگر بھی نماز کے بعد تو ایک لڑکے نے پکڑ لیا اس نے کہا جی وہ آپ نے بیان کیا تھا کہ ایک پہلوان نے سے پہلوان کو مارا تھا تو ایک وظیفہ پڑا تھا اس وجہ سے اتنا مضبوط پہلوان پر والے بھاگ گیا تھا وہ وظیفہ کیا تھا میں نے کہا کب میں نے بیان کیا تھا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے اور وہ کیا وزیفہ تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے بہرحال اس وقت میرا ذہن وہ یکسوئی نہیں پا... سوئی میں نہیں ہے پھر آپ پوچھیں دوبارہ پھر وہ چلا کہ دوسرے سال سے میں نے کہا کہ کب میں نے بیان کیا تھا تو اسے یاد لیا اس نے وہ میں نے کہا مجھے یاد آ گیا وہ بیان میں نے کیا تھا اور اس کی جواب یاد آ گئی تو تھوڑا غور کرنے کے بعد تو چلتے چلتے آدمی سے خطا ہو سکتی ہے تو اس کے اسباب نسیان کو روکنا ہوتا ہے تو یہ جو خطا اور نسیان پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا خطاب ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے انسانوں سے گناہ کبیرہ ہوا ہوا ہو تو وہ دراصل وہ معصیت اور خطا نہیں ہوتی ہے کہ بعد میں کوئی بہت قریبی ہو بہت کاریگر ہو بہت سمجھدار آدمی ہو یہ بیٹا ہوا سیکٹری جو ہے وہ جیسے تو وقوعات اپنے ایڈیشنل سیکٹری سے رکھتا ہے ایسا سیکشن افسر سے اور سب کو ڈر سے نہیں رکھتا ہے اس کی خطاب سے ہے ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایڈیشنل سیکٹری سیکرٹری اس کو خطاب کرے تو اس پر ایس سی آر میں لکھتا ہے کہ اس کو چار مہینے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ فائل کو سمجھنا خطاق اس سے خطاب ہوتی ہے اس کو خوب اس کو باتیں سناتا ہے اور خپاتی ہوتا خوش ہوتا ہے کہ چونکہ میں ایک بہت بڑے جگہ پر ہوں بہت بڑے اعزاز پر ہوں اس اعزاز کی وجہ سمجھ سے مجھ سے شکوا شکایت گلہ اور اسی باتیں مجھ سے کر رہا ہے تو اس قسم کی بات ہوتی ہے خیر مضمون دوسری طرف بہت گیاروزی کر رہا تھا کہ مسلاسام کا اجتباع ہے اور وہ سلیکشن ہے اور ان کے ظاہر باتن کی ایسی ساخت ہوتی ہے اس سے پہلے بات ان کا دائیا گناہوں کا نہیں ہوتا اور انتہائی کمال پر ہوتے ہیں یہ تو اجتباع کا راستہ ہے جو ہم یا اسلام کے لیے ہے اولیاء اللہ کے لئے جو جی ہے تو باد کے لیے اولیاء اللہ میں بھی رات ہے اجتبا کا راستہ ہے سے ہمارے جو بزرگ آئے تھے کہاد ولی پیدائشی ولی ہے پیدائشی اس کے حالات ایسے شادی کیا کہ یہ اب صدیقات دورے جاہلیت میں بھی شرک شراب اور بدکاری نہیں کی ہوئی عرب کا وہ اور اس میں پانی کی طرح شراب بہائی جاتی تھی اور جیسے بدکاری یازاد شمار کیا جاتا تھا اور جسے ساٹھ پتوں کا اگر پوچھتے ہے اس سے پہلے اسلام سے پہلے بھی شرک شراب نوشی اور بدکاری نہیں کی ہوئی ہے جیسے کمال پر نہیں پہنچے استبا اولیاء اللہ میں بھی ہوتا ہے امبیا احمد اور اولیاء اللہ کا فرق یوں بیان ہوا ہوا ہے کہ انبیاء الحم صلازم معصوم انل خطاح ہیں اور اولیاء اللہ جو ہے وہ محفوظ انلخطاح ہیں یہ خطا سے محفوظ ہیں اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے روئی کا گالا ہو اور اس کو پانی منٹ بہت ہے اب اس کو آپ آگ لگانا چاہیں جیسے سلائی سے لگے گی نہیں لگے کیونکہ پانی نے اس کو آگ لگنے کی اس کی جو خاصیت ہے اس کو ختم کیا ہوا ہے تو تالک مالا جو ان کو وسل ہوا ہے اس نے ان کی خطا اور گناہ کے جذبے کو سرد کر لیا ہے اور وہ محفوظ اگل خطاح ان سے خطا نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات ہے اس میں پانی کسی بشک ہو سکتا ہے اور رو کسی بات خوش ہو سکتی ہے اور جب خوش ہو گئی تو اس کو آگ لگی اس لیے کہتے ہیں کہ مقام نبوت جو ہے اس کے بارے میں یقینا رکھنا ہے کہ اس کا خاتمہ بال ایمان ہے نبوت کے انتخاب کے بعد وہ اس کے بارے میں اللہ تبار کر فیصلہ ہے کہ اس کو کفر کے بن اٹھایا جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا لیکن ولایت کے بارے میں یہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہیں قبول کے بعد رد نہیں ہے بد نسپتی اتیادی کے بعد کبھی گنا سے بھی نہیں ٹوٹتی یہ پھر کیا اس کو آپ کہاں ویئر یو ریپلسنگ آج ہاؤ وہ جسٹ پھر ججال بن گیا اس کو کیا کریں گے کیا بات رد کی آپ سے یہ بھی قبول کے ہاں قبول کے بعد رد نہیں ہے اور آدھی کی بار ہے کبرا سے جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے جی؟ سبحان اللہ یہ سس سال ہے اسپرباز لکھی ہوئی جو گزاری آیا ہے آنے والا اس میں لکھی اس ہے اسپرباد ابھی تو پتہ نہیں موقع مکمل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے بہر وہ اس میں یہ ہے کہ یہ میڈیکل والے ایک صلاح استعمال کرتے ہیں نا سوڈو سوڈو سیسٹو سوڈو کھلانا جی سوڈو کا کیا مانا بنتا ہے جیسے جی اس نے فالس مانا کر دی اس کو بھائی جی پیچھے کسی نے بولا ہے فالس جیسے منع نہیں ہوا جی اردو سے منع کرنا جی دکھاوے کا دکھاوے کا, دکھاوے کا. ساتھ آخر پروفیسر پروفیسر ہوتا ہے ماشا. دکھاوے کا حقیقت کیا نہیں ہے دکھاوے کا نظر آتا ہے جی تو ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ مجاہدات اور ترقی کے ساری باتوں کو پار کرتے جاتے ہیں اور بظاہر حالات ان کے قرب بلائک والے نظر آتے ہیں قرب کرامات اور اس کے ان کے ان ہیں لیکن فیصلہ ازلی میں یہ مردود ہوتے ہیں تو لہذا یہ ڈاکٹر سیاض صاحب یہ کیا بات کہی تھی یہ ان کا وصول ہوا وہی نہیں ہوتا ہاں جی یہ ہوتا ہے سوڈو وصول ہوتا ہے بظاہرہ وصول ہوتا ہے اور بظاہرہ ولایت ہوتی ہے کیا ابلیس کا واقعہ کیا کہ جب اسپاتوں میں جذخرا ہوتا کہ کوئی مردود ہونے والا ہے تو سارے فرشتے ہیں اور ہر ایک پر یہ درزاں ہو جاتے کپ کپاتے کہ کہیں ہم مو نہ ہوں اور انیز کا خیال ہوتا کہ ان میں اور میں کوئی ہوگا ہم تو اس میں ہے نہیں ہیں ایسا کیبر کا حال تھا تو اس میں دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ اخلاص سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خوبجوز کرتے ہیں اخلاص سے کرنے والے کی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس اسی ناخر میں کامیاب ہونا اسی کی نجات ہے اور یہ جو دوسرا گروہ ہوتا ہے بناوٹی والا یہ شروع سے بنیادیں درست نہیں ہوتی ہیں اور اس میں اس کو پہچاننا حقیقی کو اور بناوٹی کو یہ بہت واقعین کا کام پر ہوتا ہے اس کو پہچان سکے ہوں سارے فرش سے تو کہتے کہ ہیں ہوئی کوئی کو ہوگا یعنی یہ بات آئی نہیں کہ ہم, ہم, ہم, ہم ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے رواج میں اپنے بارے میں بے ہو اور یہ عام طور پر یہ سیاسی لوگ اس بات کو بہت کہتے ہیں ماشاء خراب ہے لو خراب ہے فلانی پارٹی خراب ہوئی ہے. وہ ہو گیا وہ ہو گیا اس سے میں بڑھ کرتا رہتا ہوں اور جب اس عرصے کو کچھ حال کچھ حالسہ بول لیتے ہیں تو ان کا حال ہی ہو جاتا ہے تنقید اور اعتراض کا اور ایف جوئی کا اور ایپ ڈھونڈنے کا یہاں تک سیاسیوں کے بارے میں اس چیز کا مجھے اتنا شکار تھا تو بعض کامل سیاسی لوگ یہ تھے ہم نے دیکھا, دیکھا تو نہیں ہمارے دور میں تھے ملاقات نہیں مجھے مقام پر اور اس وقت جو لمبا کی تنظیم تھی اس کے صدر پہ مولانا علم حضر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا اٹھا ہوا ہوں اور آہ. یعنی عالمی سطح کی کا بہت اونچے بنی اس والا کٹ کاٹ والا جس کو آپ لوگ کیلے کہتے ہیں سیاستدان ساری دنیا ہلاتا تھا بیٹھا دیکھا ہم نے اور اس کی ولایت میں ذرا شک نہیں ہوتا تھا بات کیا میں کہنا چاہتا ہوں سیاسی لوگ تنقید کرتے کرتے کرتے ہاں ہاں اس میں اتنا مجھے وہ تھا کہ میرا خیال تھا کہ ہمارے اتنے اونچے پائے کے لوگ ہیں ان کو سیاسی موضوعات بیان کرنے کے بارے میں ان باتوں کو لینا پڑتا ہے کہ کیا توجیہ اپنی کریں گے اس بات کی کیا توجیہ کرتے ہیں اس کو ہار دا اسٹیفائی فار دا اس کو کیسے اپنے لیے کہیں گے ویسے ازاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تھی اور مفتی محمود صاحب زندہ تھے اور یہ تھے بھی بڑے ٹھکا کی ان کی بہت زیادہ مفاد تو میرا خیال تھا کبھی ان سے آنا جانا ماروزہ تھا کہ ان سے آپ کا سامنا تو ان سے پوچھے ہم صفا کی بات جو بند کے سسالا تقریبات ہو رہی تھی اور ہم اس میں اکٹھے تھے تو لکھنؤ میں نظرت اللہ علیہ کا مدرسہ ہے اس میں ان کا بیان بہن کا بیان ہوا بیان میں کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ اطاج لفیہ میفیہ ویس قدم نہ ہم لو سب ہم قد سلک کالنیال ماتا مون فرشت آپ اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو خون بھائے گا اور فساد کرے گا زمین میں ویسے قدم فساد کرے گا ویسے قدم گا خون نا, سب ہم, کرتے, ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تصویر کرتے رہتے ہیں رضب اللہ پر مضبوط کر لی برائی اور افزوئی کر لیجیے اور اپنے جو ہے تو خصوصیات اور پاکیات بیان کرتے ہیں کیونکہ بڑے پیر پختے تھے انہوں پر سوباس کیا کہ یہ افجوئی کے لیے نہیں بیان کیا گیا یہ ایک مخلص جو ساتھی ہے اس کا خیال ہوا کہ یہ نقصانات ہونے کے حالات ہو سکتے ہیں تو اسے میں مشورہ دے دوں نیت کا فرق ہوا نا اور یہ اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے ہم پرانے خادم ہیں کاش اگر ہمیں مل جائے تو اس کے لیے ہم کچھ وکالت کریں کچھ دلائل دیں اور دلائل یہ کہ یہاں پر تو ملنے کے لیے کوئی دنیا کی خصوصیات کر لیا تو اس کی بات نہیں ہو سکتی ہے نہ تو کچھ روحانی خصوصیت کا تذکرہ کرنا پڑے گا تو تذکرہ وہ اب اس میں اور بزی نہ پاتے کہ وہ بڑا بننے کے جذبے سے نہیں کہ خلیفہ عام وہ جگہ ایک آدمی کا جھگڑا ہوا ہمارے یہ آرمی کے کیمپ کا واقعہ ہے فنکیاری وہاں ڈسٹرکٹ مانسرا میں جھگڑا ہوا تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کون ایک ایسی باتیں کرتے ہیں تم نے کہا کہ میں عزرت خان صاحب کا خلیفہ ہوں ایسی باتیں کرتا ہوں جی ماشاء اللہ کہ حضرہ خلیفہ بننا بھی کی. کبر کا ایک شعبہ ہے تو جب میں اس کو اس وقت سے کہہ رہا ہوں خیبر کا ایک شعبہ ہے تو اس لیے میری کہ ہم خلیفہ و اللہ کے جو اللہ کے قورب کا اعزاز مسورت خلافت لاش بن رہا ہے کاش مفتی صاحبہ ڈاکوں میں جوار خبر یہ تک ہے دادے دو پتہ نے اس یہ ساری باریکیاں اس بات کو کہتے ہوئے اس رکھ رکھاؤ کو اس کا لحاظ کر کے اس کو کہنا یہ میری طرح کدو مجبور کو کھا پتہ ہے تو ساری نیتیں دست کرتا ہو اور ساری باتوں کا مجھے جگہ پر رکھ کر کہتا ہو اور اس کا جو فساد داخلہ تو اس سے بچتا ہو اور جہاں تک اصلاح کی اس کی ضرورت ہے اس کو کہتا ہو گیا میں آپ کو کہہ دوں میں گیا رائے گن تو وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے صاحب وہاں کے مقیم تھے زندگی وقت کیے ہوئے بڑے اللہ کے قرب بندے تھے افاظ پہ آ پا گئے تو ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے پھر انہوں کہا لا يحب اللہ اللہ من القول اللہ من ظلم ترجمہ کرو ڈاکٹر سیاض صاحب نہیں کر پاتے ظلم ہاں اللہ تعالیٰ بری بات کے بیان کرنے کو پسند نہیں کر پاتے سوائے اس آدمی کے لیے جس پر ظلم ہوا ہوا ہو اور اس کا اپنا ظلم بیان کرنا پڑوا تو میں نے ایکست کرایا کہ صاحب سے میں نے کہا کہ مفتیوں کو لکھو کہ سائکیٹرک بیماریاں دماغی بیماریاں جو ہیں اس کے علاج نام کٹارس کرتے ہیں آدمی کا غبار نکالتے ہیں تو غبار نصر ہوتا ہے کسی آدمی پر کسی معاشرے میں کسی کو بہت ظلم ہوا وہ ہوتا ہے مگر بیوی پر خامند کیا سانس کیا سسر کیا تو نندوں کے آتا اتنا اس کو ستایا وہ ہوتا ہے کہ اس کو بس سرپوز ہے اس کو پریشان کیا ہوتا ہے تو اس کے علاج کے ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرے اور خوب جذبات میں آ کر حبیز نے کیا اور اس نے کیا, کیا. اس کے استعمال لکھو کیا علاج کیلئے اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کیا جواب آیا تھا سگ کو یاد نہیں آیا تو ایک, ایک جواب آیا تھا میں نے کہا کہ ہمارے ستیں آپ دوسری جگہ لکھے دوسری جگہ لکھا تم نے ہمیں کی کوئی ترتیب خیر ہاں تو انہوں نے بزرگوں نے یہ آیت پڑی میرے سامنے پھر انہوں نے اپنے کچھ حالات سنائے لوگ انتظامی امور کی وجہ سے ان کو تکالیف کی پھر حالات سنا کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا حل پوچھا انہوں نے مجھ سے میں کہا اس گز یہ ہے کہ آپ کو میں گاؤں لے جاتا ہوں گھر ہے ہمارا وہاں پر خالی بجلی پانی سب کچھ ہے بس آپ وہاں پر ہیں خدمت ہم کریں گے اور آپ جن کا کام کرتے ہیں خالی گئے سب نے کہا نہیں نے کہا اچھا بھی آپ جہاں بھی آپ ہوں گے تو آپ کا پوچھنے کے لیے میں آیا کروں گا باقی کہ ان کے سارے چیزوں کا بندوبست کیا تھا. تاکہ کوئی محسوس ہی نہ کرے کہ ان پر یہ بہت ساتھ بھی نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کر کے ہمیں دیا اب اس کا بڑھاپا ہمارے ذمہ ہے ہمارے مرکز میں تو وہاں پر وہاں سے آرڈر نکالتا تھا کہ ڈاکٹر فدا کو جا کر بلاؤ جلدی جی. میرے لیے اسپیشلس بلا کے لائے وہ میں دوڑتا ہوں جاتا تھا اس کے, اور اس کے میں پیر دبانا شروع کرتا تو یہ نئے جو تخیر کر سکتے ہیں جو بڑے ماشاءاللہ اللہ جو ہوتے وہ کہتا یہ کیا بات ہے اس بڑے آدمی کے پیاروں تمہیں کیا ہے وہ اپنے الاج سنا تھا کہ پہلا جب نے کہا کہ اللہ کو ماننے میں کامیابی کہ ہے اور یہ اور اس کے لیے دکان سے تو مجھے اتارا ہے کہتے ہیں، میں جو اتر کر نیچے آیا پھر میں دکان پر نہیں چڑھا سجا کر وقت اور پاکستان بننے سے پہلے وہ دو دکانیں پچیس ہزار کی خرید بیچی ہیں اور پچیس ہزار پر رائے بن کو چلایا ہے شروع کر اس پچیس ہزار میں کتنی بوٹلیں ہوتی تھیں کروٹا کروڑا پانچ بوٹل آتی تھیں جی؟ تو آج ضرور ہے اس نے اپنی جوانی کو قربان کیا ہمارے باپا ہمارے ذمہ باپا ہمارے ذمے داخلہ ہوتا ہے تو ہمارے ساگر صاحب انجینئر کرتے تھے ان کو بوٹن بلاک میں یہاں پر جو نوابوں کا ہے اس میں ہم اس کو داخل کریں اور اس کے کپڑے پر اتنی اتنی محل نظر آ رہی ہے اس کا حال جو اس کا فکر جو تھا وہ تھا پوشوں میں سے تھا جو دعا تھا بس اش خسا اشخسا اکبرا اور لوک سم تم بلاہ لا بربک لا بربہ وہ عزیز کا نکالے گئے بکھرے بالوں والے خوش کھالوں والے ایسے حالوں والے کہ دروازوں پر آئے لوگوں کو دیکھے دیں دیکھ کوئی وہ کھڑا ہونے نہ دیں لیکن جب اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھائے دکھائیں وزیر شریف کو فرماتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس ہابی تک تال کے حبی کو امکان فرمایا فرمایا یہ ان لوگوں میں سے دیکھنے والے بکھرے بار برا حال سمجھ نہیں رہے کون ہے نہ بات کو اللہ کی زاد پر قسم کھا کر کے لے تو اللہ اس کو پورا کریں سے بنائے ہیں مقدار صدی میں احمد جیزہ مجوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت مضور صلی اللہ قبر ہوا کہ آپ جائیں اور ہلال کی وفات ہو گئی ہے اور اس کو لیں اور اس کا جنازہ پڑھیں تو آپ مغرب علیہ اللہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ کہاں ایک ہلال ہوتے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے ہم ان کو لینے کے لیے آئے تو مغیرہ بن اللہ شعبہ بڑے مادار ثابت تھے تو ہم نے کہا حلال پتہ نہیں کون ہوتا ہے یا مجھے تو پتہ نہیں تو ڈھونڈا گیا پتہ چلا کہ ان کے گھوڑوں کا سبب جو تھا اس میں لیڈ وغیرہ ساتھ کرنے والے جو ملازم تھے ان میں ایک حلال رضی اللہ عموماً تھے اور ان کی وفات ہو گئی تھی وہیں پر گرے ہوئے تھے اور اتنے غیر معروف تھے ان سگنیفکینٹ پرسنالی صاحب اتنے غیر معروف تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا گیا ان کو لایا گیا آپ نے فرمایا یہ لات ان سات آدمیوں میں سے ہے جن کی وجہ سے مخلوق خدا کو روزی دی جاتی ہے جب انسانوں کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ روزی کے قابل نہیں رہتے اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور غزب لائی ان کو ملیا بیٹھ کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا آگے ایسے بندے ہوتے ہیں ان کو دیا کر ان کی خاطر عذاب کر جاتے ہیں اور اب تو منظور ہوتا ہے ہم لوگوں کو روز رونی ہی ملتی ہے ان پر بارشیں برستی ہیں اور ان کے کام بنتے ہیں کہ حلال جو ان سے سات آدمیوں میں سکھا ہر زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علی کی وفات ہوئی جب ان کو دفن کیا گئے قبر پر بیان کیا میں نے تو میں نے کہا کہ یہ اس وقت زمین کے سطح پر جو چار کتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ تھے ان کے خلیفہ جو مجرم مرورہ میں ہوتے ہیں برجان صاحب نے کہا کہ میں یا روزہ شریف پر آیا اور میں سلاد پڑھا حضرت مولانا صاحب ہمارے میرے شیخ تھے پیر تھے کا میں نے سلام عرض کیا اور میں بیٹھا تو مجھے غنودگی آئی حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ تم اشرف کی طرف سے سلام پہنچا رہے تھے میں نے کہا جی ہاں تو کہ حضور نے فرمایا وہ توحفہ تو بھائی تو کہ یار صلی اللہ صلی اللہ میں ان کو اطلاع کر دوں تو کہ حضور صدر فرمایا وہ میرے شہر میں آئیں گے پھر ان کو کہہ دینا تو وہی مجھا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی یقین ہو گیا کہ اس سال حج پر ضرور تو شیخ لائیں گے کہتے واقعی حج پر دے بھاوری ہوئی پھر میں نے یہاں پر کہا تو اس کے بیان کے بعد مجھ سے لوگ کہتے ہیں چاہتا کہ ہے ڈاکٹر صاحب منگما کتنا تھا خبر کیا پہلے نہیں بتا رہے تھے کہ یہ کتب تھے دیکھیں تو آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر ڈھونڈنے کے بعد آدمی پاتا ہے ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسی رہ رہے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ڈھونڈنے والا تو ہو سان مضبول کیا تھا جی تو اس کی طرف مڑے جی؟ انابت اور اجتباس اور اس کے بعد اب مجاہدہ بنا ہے یہ عنابت کا اس کا اشتباہ کا مضمون تقریبا تقریبا مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ اب یال مساطان کا راستہ ہے اور وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں کچھ وغیرہ اللہ کو بھی اشتباہ کا راستہ سے دیا جاتا ہے اور اللہ کا قربت کو ملتا ہے اور وہ اجتباع والے جو ہیں تو وہ محفوظ خطا ہوتے ہیں اور محفوظ خطا, خطا کا جو ہے تو کسی وقت بق... ہاں وہ یار سی کے قبول ہوا ہوا نہیں ہوتا ہے اور وصول اس کا ہوا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ سوڈا ہوتا ہے اس لیے اس کا تاندہ کٹ جاتا ہے اور ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی لگانے کے بعد پھر اتنا باوفا ہے کہ وہاں سے رد ہوتا نہیں ہے اور جو خطا ہو اس کو معاف کیا جاتا ہے تو بطائب ہونے کی توفیق دی جاتی ہے اس کو یہ تو بتایا ہوتا ہے گڑگڑاتا گھر ہے یاد آج تک کہ اس کو معاف کرا کے پھر اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے اور عام راستہ جو ہے وہ ہے جہادی جا جا اور جاید الفی تو مجاہدہ دو بیان ہوئے جاید الفائے اور ایک جاید الفی سبی اللہ تو فی اللہ میں کیا فرق ہے ڈاکٹر خیر صاحب جی اور مولو بد صاحب, جی؟ صاحب نے غور جی؟ نہیں کیا ڈار سیال صاحب نے غور کیا ہے ان دونوں کا بفہ میں کیے جاید الف اللہ فی سبیر اللہ ہے ساری جو اللہ کے قرب کی کوششیں ہیں وہ جاد اللہ اور جاد فی سبھی اللہ ہے جادفینا یہ فینا کا ضمیر کا کیا مانا جاتا ہے جی امین صاحب فی دن ماشاء جلالین میں یہ دنیا لکھا ہوئے ہیں دیکھیں جرالین والا ایک جملے میں چیز کا فیصلہ کرنا ہے کمال کرنا کمال ہے اب یہ جو ہے مجاہدہ یہ دو رخ پر ہے ایک جو ہے تو جہاد میں نفس ہے ایک جہاد بھی نفس ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور ایک جہاد بالکار ہے نفس کے ساتھ یاد کرنا مطلب یہ ہے کہ نفس کی خواہشات فانیہ اور خواہشات رضیلا و زلیلہ کا مقابلہ کر کے ان پر پیر رکھ کے ان کو کچل کر ان کو دبا کر ان کو ترک کر کے ان کے جذبات کو مدن کر کے اپنے نفس کی اخلاق کرنا اور نیکی کو اختیار کرتے ہوئے تکالیف آتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اس نیکی کو حاصل کرنا برائی کے ترک کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں اس ترک میں کوشش کر کے برائی سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکی کے اختیار کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو برداشت کر کے نیکی کو حاصل کرنا یہ مجاہدہ نفس ہے اور وہ جہاد بالکفار جو ہے وہ پھر حفاظتی ہے اقدامی ہے حفاظتی ہے کہ وہاں پر حملہ کر کے آ جائیں اس بات لڑنا ہے آپ کو اللہ تبارک اتنی قوت دے دے مسلمان کو اتنی قوت دے دے کہ او دیگر ساری دنیا میں استحصال و ظلم کا اجارہ داری بنا رکھیے جس وقت مسلمان کو اللہ تبالکہ قوت دے دے تو اپنا لشکر لے کے اس کی شرح ساتھ پر جا کر کھڑا کرے اور ساتھ پر کھڑا کرنے کے بعد کو کہا سلم تسلم جس بات کو ہم لے کر آئے گی اس کو اس کو لے لو تاکہ سلامتی پاؤ اور اگر کو لیتے نہیں ہو تو پھر حکومت ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو گمراہ کو پھیل کے پھیلانے کی بنیاد بنتا ہے آپ کی حکومت کو ہم معذول کریں گے اور آپ جزیا دے کر آپ کی حفاظت اور آپ کو روزی کمانے کے ذرائع مہیا کرنا یہ اسلامی حکومت کرے گی آپ کی حفاظت کا بندوبست کرے گی اس کے لیے پولیس پیرا ملٹری پیرا ملٹری اور پولیس فورسز کی ضرورت ہو وہ آپ کو اسلام پرووائڈ کرے گا اور آپ کو روزی کمانے کے لیے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اس کے وسائل آپ کو مہیا جائیں گے آپ بوڑے ہو گئے بیت المال سے آپ کا مزیبہ مقرر کیے تھے لیکن حکومت کو بہرال ہم معذول کریں گے رشا رحمۃ اللہ نے فرمایا پک کل نظام سارے نظاموں کو گرا تھا یہ عربی کا لفظ ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کے مقابلے میں سارے نظاموں کو گرایا جائے یہاں جمہوریت نہیں ہے یہاں شریعت ہے جو آدمی شریعت کی جگہ جمہوریت کو لے کر چل رہا ہوگا اس کی تباہی کا انکرید میں آپ کو بشارت دے ہیں یا جہاں جہاں تک ہو سکے ان سب کو سمجھا دو کہ شریعت والا جمہوریت جمہوریت کے راہ گلاپنا اس کو چھوڑ دیں باؤ کہیں کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور تیسرا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تو پھر میدان قتال میں دو دو ہاتھ ہوں گے اور دو دو ہاتھ کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ زندہ رہنے کا ہاتھ کیسے بات ہے تو یہ اقدامی ہے حفاظتی یہ اقدامی ہے اور اس کی یہ ترتیبیں وہ یہ ہاتھ کی اللہ ہے یہ جان سے ہے یہ بال سے ہے سب سے افضل جان سے ہے کہ ایک آدمی ہزاروں لاکھوں روپے دے رہا ہے اور دوسرا آدمی ایک صبح ایک شام کھڑا ہو کر جائے تو اس کو صرف لگاتا فیصد ہے اور خیرم دنیا معافیا اللہ کے راستے میں ایک سو باغ شام جب کہ آج اسلامی سرد کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو میدان کتاب میں کھڑا ہو یہ دنیا معافیا سے افضل ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ساری دنیا کو کوئی آدمی خیرات کر دے اس پر جو ثواب ملنا ہے اس سے بڑھ کر رہی ہے ہاں جی ایک کا یہ تشریح دوسری کیا تشرید ہے ساری دنیا کی نعمتیں دو تشریدیں ساری دنیا کی نعمت سے, سے بڑھ کر اور ساری دنیا کو خراب کرتے اس پر جو سواب ہے اس سے بڑھ کر سارے اعمال سے بڑھ کر اس کی تشریح ہیں درکار شریف میں نے لکھی ہوئی ہے بعض لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں سب سے بڑھ کر حضرت قاتر خان ہے اور بنیاد ہے تھی لیکن ٹھیک ہے جی صاحب اس بات کو نوٹ کر کے دل میں رکھنا چاہیے کہ اور افسر جو ہے وہاد نفس ہے کیونکہ شریعت کے مقصود مخصوص مدعا انسانوں کی تربیت کر کے ان کو دین پر لانا یہ ہے یہ بنیاد ہے یہ ہمارا مقصد ہے اس کو ہم سے لانا چاہتے ہیں آپ لڑنا مرنا مارنا نہیں چاہتے کہ ہم لڑ لڑتے پھریں ہم اس بات کو کرنا چاہتے ہیں اس لیے حضور صلی العظم کی تیرہ تئیس سالہ نبوی زندگی میں جو جہاد ہوئے ہیں ان میں ایک ہزار اور کچھ تین سو کے قریب آدمیوں کی بات ہے سات سو ستاسٹھ کفار ہیں اور تین سو کے قریب مسلمان شفادات ہیں کیونکہ آپ کی جنگیں اس سے ہوئی ہیں کہ اس میں جانے نقصان کم سے کم کر کے آپ نے زیادہ متعلق حاصل کی وقت نہیں ہے کہ اس پر میں مزید بات کرتا ہوں تو جہادی فرمایا گیا رجانا من الجہاد رشخری ارا جہاز لگ بھر آپ جہاز سے واپس آنے کے بعد جنگ سے آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف بڑا جہاد کیا ہے تو آپ فرمائے جہاد میں لفظ ہے ہمارے آج کل کے وہ مولوی صحمان کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور جیسے ویسے افلا نے کہا ہے تو اس میں پہلے دور میں حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جو لوگوں کو تاغیر کے موقع ملا ہے تو سری المان الدین رحمۃ اللہ علیہ سری نے سات واسطوں کے ساتھ اس کو روایت کیا وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایسے بھی اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے بنظر غائر اور مجموعی طور پر آئے تو جسوں کی تعلیمات سے یہی بات ہے کہ ہمارا مقصول لڑنا مرنا بات نہیں ہے ہمارا مقصود اسلحہ نفس ہے لوگوں کو جنت کی زندگی کی طرف لانا اور آپ اسلح پر لانا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ آئے گی تو اس کے لیے کتال ہے اور کتال جب نافذ ہو جائے تو پھر وہاں سب چیزوں سب سے لائیں جب کتاب شروع ہو جائے کتاب کا میدان گرم ہو جائے تو اس میں ایسے آلات آ جائے کہ نماز ترق نواز نہیں سکتی پر نماز ترک کرنی اور روزے کے بارے میں دکھاگے بدر میں جب آپ نے روزہ توڑوایا تو کوئی صاحب نے روزہ رکھ لیا اور لڑے کیونکہ کبھی تھے پھر آپ نے فرمایا کہ آج ان لوگوں نے روزہ توڑا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے کیونکہ ان کو امر تھا اس وقت کتاب کا تقاضا تھا اس لیے روزے کو کر کے آئندہ کے لیے چھوڑا گیا کیونکہ پھر کتاب جو ہے یہ ایک ایسی افسر ضروری چیز ہے کہ اس کے ساری چیزیں موقوف ہو جاتی ہیں اللہ